نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفية له من نخيه الشيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإفسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمنع التذاب بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة الجاء للألباب لعلكم تتقون صدق الله العليج العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يتكافأوا دما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لم جواله صلى الله عليه وسلم صلیتم الہیر اغلام صلیت والس علیہ حبیب اغلاف صلیت و سلم علیہ شفیع عالم النبین صلیت والس علیہ خوات ملمبیہ اب المسلیم و علیہ و صاحب کا جمعین حمد و سلاد کے بعد قرآن کریم کی دوسرے پارے سور بقرہ کی جو عیت مقدسہ میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا جوہل الذین منو کتب علیکم القصاص اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیا گیا ہے القتل بلقت یعنی احساس کا مطلب یہ کہ مقتول کے بدلے قتل کرنا اور آزاد شخص کو آزاد کے بدلے قتل کرنا اور عورت کو عورت کے بدلے تو جس کے لیے معافی کر دی جائے اس کے بھائی کی جانب سے فتباً بالمعروف تو پھر اچھے طریقے سے اس کا تقاضا ہے وعدہ ملے ہی بے اور اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی ہے اس کی طرف ذال کا تفقیق میں غد یہ ہلکا کرنا ہے بوجھ کا تمہارے پروردگار کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے پھر اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی المسلمون تکاف دمن کے مسلمان مسادی ہیں و خون کے اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ احکام بیان فرمائے ہیں کہ جن کا تعلق حدود سے ہے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر احکامات اور تعزیرات کا ذکر فرمایا ہے اسلام سے پیشتر اس قسم کے احکامات نہیں تھے اور زمان جاہلیت میں لوگوں نے اپنی منمانی اور اپنے فائدے کے لیے جو کچھ بھی احکام مقرر کیے ہوئے تھے وہ عدل و انصاف پر مبنی نہیں تھے بلکہ جسے کوئی دبدبا اور روب اور قوت اور اگر کوئی قبیلہ کثرت تعداد رکھتا تو اس کے لیے کچھ اور حکم ہوتا اور جو اس طرح کا نہیں ہوتا اس کے لیے کچھ اور حکم ہوا کرتا تھا مشہور قبائل عرب کے جو تھے ان میں اگرچہ بہت سے اور بھی قبائل تھے لیکن سب سے زیادہ مشہور قبیلے جو تھے وہ قبیلۂ بنو نغیر قبیلِ بنو قریضہ اور قبیلے اوس اور خسرت یہ بڑے مشہور قبیلے تھے اور ان کے درمیان بڑے لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے اگر کوئی ان کے درمیان قتل کا معاملہ پیش آ جاتا تو جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیتے چین سے نہیں بیٹھتے تھے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ برابر جاری و ساری رہتا تھا اور اسی طریقے سے اگر ان کے درمیان اگر کوئی زخم کا یا ہاتھ پاؤں کا توڑنے کا یا آنکھ پھوڑنے کا معاملہ پیش آ جاتا تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کا بدلہ لیا کرتے تھے لیکن انصاف اور عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ اوس خدرچ کے درمیان جب کوئی قتل ہو جاتا یا جا لڑائی ہو جاتی یا جا اسی طریقے سے قبیلِ بنو و اور بنو و ندیر کے درمیان اگر کوئی قتل ہو جاتا تو اس کا بدلہ اس طرح سے لیتے تھے کہ ان میں قبیلۂ بنو نغیر اور اوس یہ بڑے جو یعنی مالدار اور کثرت تعداد کے اعتبار سے جو ہے ایک دوسرے سے فوقیت رکھتے تھے قبیل بنو نظیر جو ہے یہ بڑی جتھے والا قبیلہ تھا اور بہت ہی مالدار تھا اوس و خضرج میں اوس جو ہے بڑا مالدار اور بہت ہی کثرت تعداد کا مالک تھا تو اگر قبیلۂ بنو نظیر کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا اور قبیل قریض کا شخص اس کو قتل کر دیتا تو ہوتا یہ تھا کہ قبیل بنو قر نظیر قبیل قریضہ سے اپنے ایک آدمی کے بدلے دو آدمی کو قتل کیا کرتے تھے اور اگر ان کی عورت قتل کی جاتی قبیلۂ بنو نزیر کی تو وہ اپنی عورت کے بدلے اپنی عورت کا خون جو ہے جناب قبیل دوسرے قبیلے کے شخص سے یعنی مرد کو قتل کیا کرتے تھے عورت کے بدلے عورت کو نہیں قتل کرتے تھے بدلے مرد کو قتل کرتے تھے اور اگر ان کا آزاد شخص قتل کر دیا جاتا تو اس کے بدلے دو شخص قتل کیے جاتے غلام قتل کر دیا جاتا تو اس کے بدلے جو ہے جناب آزاد شخص کو قتل کیا جاتا تھا تو اس طرح سے یہ نہ ہمواری اور نہ انصافی کا سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ اسلام آیا اور زمانۂ چاہلیت کے جو معاملات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو یہ یا کرما نازل ہوئی یادینہ قطبہ قتل کہ تم پر جو ہے فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کے بدلے جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے ان کے بدلے تم پر جو ہے وہ لادم کر دیا گیا ہے کہ مقتول کے لیے قاتل سے اس کا بدلہ لیا جائے یہ خطاب مقتول ورثہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ خطاب ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو سلطنت کے ذمہ دار ہیں جن کی بات اور سلطنت کی لگام جن کے ہاتھ میں ہے یہ خطاب ان سے بھی ہے یعنی جس طرح سے اسلام کے دوسرے احکامات اہل ایمان پر لازم کیے گئے ہیں فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے یہ حکم بھی لازم کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو پھر اس, کے بدلے، اس کا بدلہ لینا ضروری قرار دیا گیا ہے اس کا اللہ یہ کہ مقتول کے ورثہ مقتول کے اولیا اگر درگزر کر دیں اور معاف کر دیں تو قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ خون بہا لیں اور دیت کا مطالبہ کریں تو پھر جو ہے خون بہا لیا جائے گا یت لی جائے گی اور جتنا بھی یہ فیص جتنے پر یہ فیصلہ ہو اتنا مال جو ہے وہ قاضل سے یا قادل کے وہ سے اور اس کے اولیات سے حاصل کیا جائے گا تو اسلام کے یہ احکامات اہل ایمان پر اور خصوصی طور پر ان پر کے جو ذمہ دار ہیں اور جو, جو حاکم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو ان پر یہ ضروری قرار دیا گیا اور ان پر یہ فرض کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر یہ بھی حکم فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور تمہارے پاس مقدمات لوگ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو کس اور وہ فیصلہ کن احکامات کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ احکامات کہ جو سراحت کے ساتھ قرآن اور حدیث میں بیان ہو گئے ہیں ان سے سرے منہ انحراف نہیں کیا کیا جائے گا اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان احکامات سے رو دانی کرنے کی اور یہی حکم خدا بندی ہے اور اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو تمہاری طرف جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیے ہیں ان حکم کے مطابق اور ان احکامات کے مطابق تم فیصلہ کروکمان صلی اللہ فلاح فرون اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کے ان کے ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے منکر ہیں اور کافر ہیں اور فاسقون اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے ساتھ یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق لوگوں کے درمیان مقدمات کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں فرمایا کہ یہی جو ہیں اور یہی جو ہیں فاطق ہیں تو اب اب دیکھیے کتنے واضح طور پر اور کتنے جو ہے یعنی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ مملکت کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اور اس کے لیے خون بہایا گیا اس کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئی مسلمانوں سے کیا کیا وعدے نہیں کیے گئے تھے وہ تمام جو فراموش کر کر اور جان بوجھ کر اب اسلام کے جو دشمن ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہاں اس مملکت خداداد میں قرآن اور حدیث کے خلاف بیٹھ کر جناب سے جو ہے وہ احکام مرتب کیے جا رہے ہیں اور کر دیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا گزشتہ دنوں ایک اور جو ہے یعنی حکم جو ہے ایک اور قانون بنایا گیا اور وہ یہ کہ جناب اگر عورت مرد کو قتل کر دے تو جناب اس کی اس, کی اس کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا اس سے کسات نہیں لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی یہ حد مقدر کی ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بنایا ہوا انہوں نے جو ہے جناب اس کے بدل دیا اور کہا کہ اس کی سزا جو ہے وہ اس کی سزا عمری میں تبدیل کر دی جائے گی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کس قدر جو ہے ظلم ہے کس قدر جو ہے قرآن و حدیف کے خطاب جو ہے جناب یہ قدم اٹھایا گیا لیکن آپ دیکھیں کہ ملک میں کسی بھی کسی بھی حصے سے اور کسی بھی دن سے اور کسی بھی جانب سے اس کے میں کے عمل کا کیا گیا ہے صرف جو ہے زبانی طور پر جو ہے جناب تحریری طور پر جو ہے جناب اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے مذمت کی گئی ہے یا جو کچھ باتیں کی گئی ہیں بس اور کچھ نہیں لیکن اگر آج ہمارا جو ہے دنیاوی نقص کوئی ایسا دنیاوی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور ایسا کوئی قدم گورنمنٹ کی تاریخ جانب سے اور سلطنت کی جانب سے اور سربراہ کی جانب سے اگر کوئی ایسا فیصلہ مرتب کیا جاتا ہے کہ جس میں ہمارا دنیاوی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس لیے کیسے جو ہے جناب کسی قسم کا رد عمل جیسا کہ ہونا چاہیے تھا مناسب طور پر مناسب طریقے پر نہیں کیا گیا ہے کتنی واضح طور پر اللہ تبارک مطالعہ کی کتاب میں یہ حکم بیانا گیا کہ قطبہ علیہ ملک کے ساتھ تمام قطبہ علی قتل کہ اے اہل امام تم پر فرض کر دیا گیا ہے مقبولین کے بارے میں جنہیں قتل کر دیا جائے ان سے جو ہے بدلہ لینا لازم قرار دے دیا گیا ہے تم پر جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے تم پر فرض ہے تو آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم تھا اور کس طرح سے جو ہے جڑائی کے ساتھ ہیں اس, اس حکم کو اور اس اللہ کے اس قانون کو کس طرح سے جو ہے اس, اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس کے مقابل جو ہے اپنا من گھڑک اور اپنا ساختہ قانون سے جو ہے قرآن اور حدیث کے مقابل جو ہے جناب وہ بنا دیا گیا, گیا ملو ہے ملو اور وہ دور کر لیا گیا ہے کیا یہ ہم مسلمانوں کے لیے چیلنج نہیں ہے اور کیا یہ اسلام no? اور کیا یہ جو है فیصلہ ہے یہودارا کے ایجنٹ ان کو کچھ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ نہیں بنایا کہ جو آج ہم پر ہمرانے کر رہے ہیں یہ نام نہاد بلکہ یہ جو ہے یہ سراسر سر ہے یہ لومڑی ہیں یہ کتاب کے یہود و نسارہ کے ایجنٹ ہیں ان کی گود میں پڑے ہیں ان کے زیرِ تحت جو ہے یہ فروان چڑھے ہیں اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ آئے گئے دن جو ہیں قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے مرتب کرتے رہتے ہیں قانون بناتے رہتے ہیں اور کتنے واضح طور پر اس میں بتلا دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جیسے کہ زمانے جائز اتنے ہوا کرتا تھا کہ جناب اگر ایک قبیلے کی عورت قتل کر دی جائے تو اس کے بدلے دوسرے قبیلے کا من قتل کیا جائے گا نہیں ایسا نہیں بلکہ عورت کو اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا اور اگر عورت کو مرد نے قتل کیا ہے تو مرد کو قتل کیا جائے گا مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد ہی کو قتل کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کو اگر قتل کر دیا جائے تو عورت کی عورت کے مقابلے میں مرد کو جو ہے جناب بزرگی دیتے ہوئے مرد کو قتل نہیں کیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا الس کے بعد بادی طور پر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں عام ہم نے ان پر فرض کر دیا تھا اب آپ دیکھیے کہ یہ حکم صرف اسلام ہی میں نہیں یعنی اور جناب آزاد کے جو کاٹ ڈالنے کا اور رشمی کر دینے کا دانت توڑ دینے کا آنکھ پھوڑ دینے کا یہ حکم صرف اسلام ہی میں نہیں تھا بلکہ اسلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں جو اسلام کے آنکھ پر منسوخ ہوئی یہ احکام ان امتوں پر بھی فرض تھے اور اسی طرح سے جب وہ احکام منسوخ نہیں ہوئے اللہ کی رسول نے بیان فرما دیے اور ان میں ان کو منسوخ نہیں کیا ان میں کسی قسم کی تفسیق نہیں کی تو امت مسلمات پر بھی وہ احکام اسی طرح سے لازم کر دیے گئے ہیں کہ نفس کو جان کو جان کے بدلے جان کو جان کے بدلے قتل کیا جائے گا اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا ہے کسی نس کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل ہی کیا جائے گا اور اگر آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ کو پھوڑا جائے گا دور رسالت میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اور اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ان پر کی طرح سے عمل کیا ہے اب دیکھیے قبیلہ بنو مختم یہ عرب کا بہت بڑا مشہور قبیلہ تھا اور بڑا محتم بشان اور بڑا معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا اس قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کی کلیش بڑے متفقر ہو گئے یہ قبیلہ تو بڑا نامور قبیلہ ہے بڑا مزدار قبیلہ ہے بڑا چھے والا قبیلہ ہے بڑا معذر قبیلہ ہے اگر اس قبیلے کی اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے چوری کے جرم میں تو اس قبیلے کی بڑی بدنامی ہوگی اس قبیلے کے لوگ پورے کے پاس آئے حضرت کیا جائے کیسے میں گفتگو کی جائے کہ سزا کو معاف کر دیں اور یہ کسی اور صورت میں بدل دیں اور کسی قسم کا تغجر کر دے حکم میں تو اس قبیلے کی عزت رہ جائے گی اس قبیلے کی ناک رہ جائے گی اب غور کیا گیا کہ کون جو ہے سرکار کی خدمت میں پہنچے تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن سید ربی اللہ تعالیٰ وسلم, اللہ اللہ وسلم کے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں بڑے جو محبوب ہیں ان کے ذریعے سے سفارش کرائی جائے کہ حضور جو ہے اس کو معاف کر دیں خاتون کو یا جو ہے اس کی سزا کو بدل دیں حضرت میں حاضر ہوئے اور فرمائیں اور اس کے فیصلے کو جو ہے کسی اور میں طرح سے جو ہے آپ اس کو بدل دیں یا کوئی اور تجویر مقرر اس طرح کی سفارش کی تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فی حد من حدود اللہ کہ اے اس کیا تم اللہ کی حدود میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تم جو ہے سفارشی بن کر آئے ہو اور اللہ کے حدود اور اللہ کے حد اور اللہ کے قانون میں تم جو سفارش کرنا چاہتے ہو قسم اللہ کی اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتی تو میں ان اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اب اور فرمائیے کہ کتنا, کتنا اہم معاملہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی واضح طور پر جو ہے جناب ترجمانی ہے وہ اقام خداوندی پر عمل درامد کرنے کی اور عمل کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی بھی ہو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کس طرح سے جو ہے حکم خدا بندی کی خلاف ورزی کی ہے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی آپ غور فرمائیے کہ آج اس, ہمارے اس دور میں اور ہماری اس مملکت میں کہ جو مملکت اسلامیہ جمہوریہ کہلاتی ہے اس کے حکمران ہیں کس طرح کی جو ہے یعنی قرآن و حدیث کے خلاف جو جناب قدم اٹھانے کی باتے کر رہے ہیں اٹھا چکے ہیں اور آئے گئے دن جو جناب یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں تو آخر یہ کب تک رہے گا آپ ہمیں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے ایمام کو ٹٹولنا ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم کیا اسی طرح سے تماشائی بنے رہیں گے قرآن و حدیث کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ہے ہم جو ہے خاموشی سے بیٹھے رہیں گے دیکھتے رہیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں جو ہے اپنا جائزہ لینا ہوگا اور اپنے لیے جو ہے لاہے عمل مرتب کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ جو ہے اس طرح کے اگر کوئی بات ہوئی تو ہم ہرگز جو اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم ہرگز اس کو جو ہے نہیں مانیں گے لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو خود کوئی نہ کوئی بات نظر آ گئی ہے اس لیے جو ہے یہ اس قدم کے فیصلے بنا کر رہے ہیں اس لیے ایسے قانون جو ہے وہ بنا رہے ہیں تاکہ جو ہے یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بچا سکے اگر یہ دنیا میں بچ بھی گئے تو دنیا میں بچ لیں اپنے آپ کو بچا لیں لیکن کل قیامت میں جو ہے یہ کیا, کس طرح سے جو ہے کس طرح سے اپنی سفارش کرائیں گے کس طرح سے ان کی سفارش ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کیسے یہ بچ, بچ سکتے ہیں ہر کس نہیں بچ سکتے ہیں یہ دنیا میں بھی ان شاء اللہ و خار ہوں گے اور آخرت میں جو ان کے لیے سزا ہے اس سے بھی جو یہ نہیں بچ سکیں گے آج یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں ہماری بے حصی اور ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو ہے ایک دن مقرر ہے مقافاتی عمل ضرور ہوگا اور ان اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی اللہ تبارک بتالا ہمیں ایسے ظالموں سے ایسے بےطینوں سے اور ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے الحمد الحمدللہ رب العالمین